رحمان رحیم سامع نے اکرام یہ قرآن سنڈا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو آ جائے تو پھر آ جاتا ہے پھر کیا کیا جائے تم بات کرتے ہو بر صغیر کی تاریخ کو خدا کی قسم بھاگل پور سے کر بنگال تک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 کھا کے بدمی سے مرنے والوں کی قبریں کو بری نظر آتی ہے گردن کٹا کے مرنے والے کی قبر نظر نہیں آتی ہے ہمیں بتلا دوں جہاں میرا چیلنج ہے نہیں تو میرے ساتھ چلو برے شریف کے جس چپے پہ چلو میں تمہیں وہاں شہیدوں کا ہندوادہ بتلاتا ہوں بالا کوٹ سے چلو پچھاوت سے چلو خیبر سے چلو کلر کن سے چلو جہاں سے کیا چلو صادق پور میں چلو جہاں پورے کا پورا محلہ گرا دیا گیا کیوں گراتے ہو یہ وہابیوں کا محلہ ہے پریسر چلوا دیے اور جب محلہ جل گیا گرا دیا گیا اس پر ہل چلوا دیے گئے تو اس محلے کے سربراہ عنایت علی کو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 اور پھر اسی نے بھائی یا یا عالق ماں کی صلاح سنائی جاؤں پھانسی پلٹکا دو رات کو جا جانا دیکھنے کے لیے کہ اس مہابی کے بیٹے کا عالم کیا ہے دیکھا کہ خوشی سے لہر لے رہا ہے کہا کوٹری کا دروازہ کھولو کھولا گیا کہا کیوں خوش ہو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 کیا نا اس کی سدائے قید سدائے موت سدائے قید میں تبدیل کر دو عمر عمر بل کے لیے قید ہنس پڑے کہا جو جی کا ہے کرو گا آیا کہ اس کو کوٹری میں پھینک دو اس کی داڑھی کو منہ ڈالو داڑی کو منہ گیا یا علی نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا کہنے لگے رو پڑے اس میں د کیوں روتا ہے لگا روتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ داڑھی خوش نصیب نکلی مجھ سے زیادہ میں چاہتا تھا گردن پہلے کٹے جی داڑی نے اپنی قربانی کا نذرانہ پہلے پیش کر دیا مجھ سے بازی لے گئی ہے تمہاری قسمت میں کہاں تم بھی کسی ایک کا نام دکھا دو کسی ایک کا نام اور جاؤ ہماری لکھی ہوئی نہیں دشمنوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو اٹھاؤ ایشیاٹ سوسائٹی نے کتاب ابھی چھاپی ہے دس بارہ سال ہوئے جس کا نام ہے وہابی ٹرائلس اس میں لکھا ہے بنگال میں دو لاکھ اہل حدیثوں کو انگریز کی مخالفت کے جرم میں پھانسی پہ چڑھایا گیا دو لاکھ کتنے سواد اعظم آرام فرما رہا تھا ہم گردنیں کٹا رہے تھے تم کیوں ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہم نے کیا ہی پڑھا ہے ہم نے کتاب الہل نہیں پڑھی مولا نا حدیث میں بھی کوئی کتاب الحل ہے کوئی سچی بات بتلا دو آپ آبھی کبھی کتاب الہیلا ہے کوئی حدیث میں وہ کس میں ہے ان کی تلبح میں ہیلوں کی کتاب ہر فکر کی کتاب میں ایک باب ہے ہیلوں کا باب ہمارا باب کون سا ہے ہم نے پڑھا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 اور انہیں کے حوالے دیتے ہو اور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ان کا بھی نہیں دیتے خدا بھی قسم آپ کو آلمگیر کا دیتے ہیں آلمگیر جس نے اپنے باپ کو انگا کروا دیا تھا پتہ ہے اور پتہ ہے کہ نہیں پتہ اپنے باپ کی آنکھیں نکلوا دی تھی آلمگیر نے انگا کروا دیا تھا آنکھیں نکلوا دی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 اور کوئی ایسے گزرا والے بڈھا مولوی ہے نہیں ان کو یہ جی پیو پتر کو لوگوں کٹوانیاں نہیں تو آلمگیری نافذ کروا کیا کرتے ہو تم یہ نافذ کرتے ہو ہم کیا نافذ کرتے ہیں ہم یہ نافذ کرتے ہیں ہی کہ کسان سکھا لو مجھے ابھی کا سڑک کہ اگر تم اپنے باپ کو مسکرا کے دیکھ لو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا ہمیں یہ تعلیم تمہیں وہ تعلیم تم وہ نافذ کر لو ہم یہ نافذ کر رہے تھے تمہیں تمہاری بات مبارک ہمیں ہماری بات مبارک کوئی سوچو تو تم کرتے کیا نام لیتے ہیں امام ببو نیفا کا رحمت اللہ علیہ؟ اب ہے کیا دیتے ہو کیا جیل میں مر گئے لیکن عہدہ قبول کرنا گوارا اور تم بڑے باغل اولاد ہو۔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 امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ ہمارے قبیلے کا آدمی تھا تمہارے کا نہیں تھا کیونکہ فتاوہ عالمگیری وہ بھی نہیں مانتا تھا ہم بھی نہیں مانتے کس کے قبیلے کا ہوا جاؤ ان کو کہو کہ وہ کسی کتاب سے اپنی جیلی کتاب سے نکال کے دکھا دیں کہ امام ابو حنیفہ نے فتاوا عالمگیری مانا ہے خدا کی قسم ہم کل ماننے کے لیے تیار خدا کی قسم ماننے کے لیے تیار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 قرآن اٹھا کے کہو ہم بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار ہیں اور اگر نہیں تو پھر ہم قرآن اٹھا کے کہتے ہیں چربے کہ گل جلال کی قسم کائنات کا امام صرف دو چیز رکھوڑ کے گیا جن کے بارے میں کہا ٹائپی کن مائن کتاب ہے وہ سنتی لنگ ولو ماتمستکم بہما اور سنا میں لو ٹکے وہی کیسا ہوں سادے کل بات کیسا ہوں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 نہیں ہی سکتی ہے کچھ ہو جاؤ کچھ نہیں مانتے جاؤ ہم کو پھانسی پہ چلاؤ ہمیں گولی مارو ہم کو مقدمہ چلاؤ ہم پو کا قانون بھی نہیں مانتے تھے کا قانون بھی نہیں مانتے اس کا میں مانتے ہیں تو مدینے والے کا قانون مانتے ہیں اور کسی دوسری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہم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 ہم نے یہ نہیں سیکھا ہم نے تو یہ سیکھا ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن بن ہم نے یہی سیکھا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پوری کائنات ایک طرف امام ایک طرف محدث ایک طرف سکی ہے ایک طرف پتا ایک طرف آمنا کا لال ایک طرف پوری کائنات کیوں کہ اس نے خود کہا ہے کن تو بے بتائے مکہ اس جانی ملکان وادی بتاؤ میں لیٹا ہوا تھا دو فرشتے نے پاس ہے ایک نے کہا ہوا ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کے پاس ہمیں بھیجا گیا دوسرے نے کہا نام ہوا ہوا یہ وہی کہا دن ہو ذرا اس کا وزن تو کرو دیکھو تو صحیح کہ کس مسبے کی ہستی رریف فرمایا کا وہ دن تو بے واہ دن کا وزن تو, وزن تو ہو. ایک کے ساتھ سولہ میرا پندرہ بھاری رہا اس نے کہا ایک کے ساتھ نہیں اس دن ہو بے دس کے ساتھ کھولو فرمایا پاواز تو ہم میرا پندرہ بھاری رہاس دن ہوتے میرا دن سو کے ساتھ بولو فرمایا پریجا تو ہم میرا پندرہ سا بھی بھاری رہا دن ہو گیا کے ساتھ کھولو فرمایا میرا پندرہ سب بھی بھاری رہا پینا ہو ہو دن ہوتا ہے ایک لاکھ ہے اس میں تنہا آمنا کا لال ہے آپ کیا فرما فرمایا یہ تناسر ان علیہ من خفت المیزان میرا پللا زمین پہ لگا ہوا لاکھ والا پل اتنا ہلکا مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ میرے اوپر ہی نہ گر جائیں اتنا ہلکا کیا کہا اس نے تو بے بیٹا کیا بولتے ہو لو بسنتا ہوں کلر لگا ہم اگر پوری کائنات ایک پلڑے میں محمد کا نام دوسرے پلڑے میں ہے پوری کائنات مل کے تنہا امینا کے لال کا مقابلہ ہم نہیں مانتے نہیں ماننا جو جی ہے کرنا دلیل کم نہیں دیتے قسم کم نہیں اٹھاتے کیوں مانے تم فرماتے ہو تم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ انگریز کو تویز دو تاکہ اس پر گولی اثر نہ کرے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 جتنے پیس نام نہیں دیتا ہوں. یہ پہلی مزلت ہے اگر انہیں تنگ کیا نا تو حضرت نے پیغام دے جا ہم تو لکھے کبوتر کی طرح چلے آئے ہیں ہمارا کیا پیغام بھیجنا پھر ٹینس لے کے آؤں نام بھی بتلاؤں جتنی گتیاں ہیں ان کے پیس کتنے پھٹونجا ستاون تیروں نے پٹوان آفس جاری کیا ہندوستان میں بہابی علیہ ریس انگریز کی مخالفت کرتے ہیں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 تم نے بڑی کتابیں پڑھی ان سے پتلے نکال لیے ہم نے ایک ہی پر مان پڑا لا سا مخلوقی معافیت الخال نے آقا نے کہا جس حکم سے ہم ناج ہوتا ہو اس حکم کو پور کی نوت رکھو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نہیں مانتے تو ان تو کوئی ہیلہ نکال ہی دو گے تمہاری کتاب ہمارے پاس تو ہیلا ہے ہمارے نزدیک شراب حرام اس کا ایک کچرا بھی حرام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 چار پانچ دن سے کوئی لکما نہیں کھایا خیبر پہنچے گدے پکڑے بنا پیے گوشت پکایا ہنیاں پک کے تیار ہوئی سیلر رکھا ابھی نوالا توڑ کے منہ میں نہیں رکھا کہ تنہا اٹھے لوگ چین چاہے کائنات نے آج گوڑے کے بعد گدے کے گوشت کو حرام کرا دیا اور پھر کہنے والا خود روایت کرتا چاہتا ابھی زبان سے الفاظ جڑا نہیں ہوئے کہ لوگوں نے پکی پکائی ہنڈیاں توڑ ڈالی کہاں بھوک برداشت کی جا سکتی ہے مستعفی کی بات کو لمحے کے لیے رد کرنا گوہارا ہم کہیے سروے کا امام رات کی لواز کے بعد کی لواز کے بعد اس میں مومنوں کی عورتوں پردا کے آیا کرو تو مل مومنی کہتی ہیں مدینے والوں کی عادت تھی شاہ کے بعد دیے جاتے آج جب اپنی چھٹ چڑی تو ساری مدینے کی گلیاں روشن گھر روشن میں نے کہا آج بات کیا روشن کے گھر میں جان کے دیکھا ماجرا کیا ہے آج دیا جل رہا ہے گینبی ام مامنی کامین کے شہنشاہ نے حکم دیا ہے کہ کل آج حکم دیا کہ پردہ لازم ہے ہم چاہتی ہیں کہ سورج ہمارا چہرہ بعد میں دیکھے محمد کے فرمان پر عمل پہلے ہو جائے رات نہ گزرے کسرورے کائنات کا فرمان صبح سے پہلے پہلے چاہتی ہیں کروڑمیوں کو بھلکوں میں تبدیلی ہم تو نہیں پوچھتے کیوں کیا ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ مدینے والے نے کیا ہم نے کر دیں پوچھے گا بھیجنے والا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 جو ان دیوانوں کو بخشو بنا گھر کو بہت ہے لیکن ایک دامن کو چھوڑ کے کسی دوسرے دامن کو تھاما وہاں ادا وانا